حضرات بہت خوشی اور مطلب کا مقام ہے کہ اللہ کی توفیق سے ہم ساتھ میں آج ایک بہت ہی دیر ہند معروف ہندوستان کے مشہور عالم دین ان جلال الدین قاسمی اور تشریف فرما ہے اور یہ ہماری خوشستی ہے کہ ہم آج اس سے کچھ استفادہ کر چکے ہیں اور انشاءاللہ یہ پورا مہینہ اللہ ہم استفادہ کرتے رہیں گے اللہ تعالیٰ ہم سب کو تو پھر دے شیخ صاحب نے حکم دیا ہے کہ پھر کرا دیا جائے تو شیخ صاحب ہندوستان کے یو پی کے رہنے والے ہیں فی الوقت یہ مالی گاؤں میں رہتے ہیں اور آپ نے جو عالمیت اور فضیلت کی ہے وہ علوم دیوبند سے کی ہے اس ان کے نام کے ساتھ میں قاسمی جڑا ہوا ہے کہ اس مدرسے کا نام درگم بلکہ قاسم قاسم العلوم ہے یعنی ان کو بیٹھنے والا ہے ان کی تقسیم کرنے والا تو وہاں کے اساتذہ سے آپ نے استفادہ فرمایا ہے اور اس کے بعد پھر آپ نے دعود الطدیل میں قدم رکھا ہے ماشاء اللہ جب سے دعود الطبیز میں آئے ہیں تو اساتذہ دیوبند ان پر فخر بھی کرتے ہوں گے کچھ رقص بھی کرتے ہوں گے اور کچھ شاید غصہ بھی ہوں گے اللہ تعالیٰ ان کی عمر دراز کرے ان کی صحت اور برکشہ شیخ ابھی اس تکلیف میں مبتلا ہے چونکہ قریب ایک سال پہلے ایکسیڈنٹ ہوا تھا آپ کا جب جسا کے ساتھ میں تقریر سے واپس آ رہے تھے وہاں اس استفاد سے ایکسیڈنٹ ہو گیا آپ کی ٹانگ کافی مجروف ہو چکی تھی اللہ نے بحران قائم رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے تم کو بھیجا ہے اور ان کی تقریباً تو آٹھ کتابیں بھی چکی ہیں میں احسن الجدال جواب راہ احسد وہ چھپ چکی ہے رفاش بک ٹھیک ہے تفصیل سورت الاخلاق سورت الحص اور کچھ اور کتابیں ہیں جو انشاءاللہ جلدی منظر آپ کا آنے والی ہیں ایک آپ لوگوں نے سنا ہوگا اس سے پہلے बारह मसाइल बीस लाख का इनाम वो वो अलहमदिल्ला छत्तर भी आ गया है वो सीढ़ी और कैफिक में तो था ही नाबी शिकल में भी आ गया है उसके अलावा बाकी जो एक्टिविटीज हैं सेहत की वो मैं समझता हूँ कि से खुद अगर से उन लोगों को ज्यादा मुनासिब होगा चूंकि बड़े बड़े हमारे उस वगैरह बैठे हैं तो अब ابھی میں <سلام> اچھے زیادہ کچھ نہیں بول سکتا <سلام> اور <سلام> صلی اللہ علیہ جن مزہ آنا و رحمۃ اللہ موبائل بجے گا دس الحمد لله أحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من الشرور ينفسنا ومن سيئة أعمالنا جدي الله فلا بضيل له ومن يضلل فلا هابي له أشهدوا أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهدوا أن محمد عبده ورسوله إن خير الحديث كتاب الله وخير الحديث بمحمد صلى الله عليه وسلم ترى الأمور مهدفاتها وكل مهدفة بدعة وكل بدعة ظلالة وكل ظلالة ثمارة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا السراط المستقيم سراط الذين أمعمت عليهم أغر المفضوظ عليهم الأفوال لهم أضراط الأماء كرم مهترا مهيو اللہ تبارک تعالیٰ کی تو یہ ساری نعمتیں ہیں یہ انسانوں پر ہیں اور ہر نعمت اپنی جگہ انتہائی امپورٹنٹ ہے آپ کی اہمیت کیا ہے کسی اندھے سے پوچھ لیجیے کان کی اہمیت کیا ہے کسی پہرے سے پوچھ لیجیے ہاتھ کی اہمیت کیا ہے یہ ہی لیس آدمی سے پوچھ لیجیے پیر کی احمد کیا ہے اس آدمی سے پوچھ لیجیے پاس پیر نہ ہو دماغ کی اور عقل کی کیا اہمیت ہے کسی پاگل آدمی کو دیکھ کر کے اندازہ لگا سکتے ہیں ثابت یہ ہوا کہ اللہ نے جتنی بھی نعمتیں انسانوں کو عطا کی ہیں ہر نعمت اپنی جگہ انتہائی ہے ان نعمتوں میں بھی داراجات ہیں ویسے ہر چیز میں درجات ہوتے ہیں اور جات میں فرق کرنا ضروری ہے کسی فارسی شاعر نے بڑی اچھی بات کہی کہتا ہے گر فرق مراطب میں تمہیں زندی نہیں اگر فرق مراکب نہیں کرو گے تو زندگی کو تم کافر ہو اچھا مراطب تو کرنا ہی پڑے گا تمام نعمتوں میں مراٹھی بھی سب سے اعلی درجے کی نعمت جو ہے وہ نعمت ہدایت ہے اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں بڑی نعمت نہیں تھی آنکھوں کے بغیر آدمی زندگی گزار سکتا ہے سر ستر استعمال سال گزار سکتا ہے ڈر کے بغیر بھی گزر جائے گی ہاتھ کے بغیر گزر جائے گی اور نعمتوں کے بغیر بھی آدمی زندگی گزار لے گا زندگی گزر جائے گی لیکن اگر ہدایت کی نعمت اسے حاصل نہیں ہوئی ہے تو اس کی ابدی زندگی تباہ ہو جاتی ہے ہمیشہ زندگی تباہ ہو جاتی ہے جو حقیقی زندگی جو خوش نصیب ہیں وہ لوگ جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے یہ نعمت عطا فرمائی اور یہ نعمت ایسی نعمت ہے اگر رسول بھی چاہے کسی کو دینے کے لیے تو نہیں دے سکتا رسول صرف ہدایت کی تشریح کرتا ہے کہ ہدایت کیا ہے ہدایت کسی کو دے دے کہ اس کے اختیار نہیں آپ کو اپنے چچا سے بہت محبت تھی اس لیے کہ چچا دیکھ رہا تھا کیا بھتیجہ جو کچھ کر رہا ہے اس لیے کہ نبی نے مثالت پر جو دلیل اللہ کے ناظر کردہ الفاظ میں پیش کی فقب لبیس تو فیق کو معمرم میں نقابلی افلا تاخلو افلا تاخلو نقابل ہو رہے ہیں عقل والے سمجھ سکتے ہیں کہ ایک آدمی برسوں ہمارے ساتھ رہا ہے اس کی زندگی کے کسی بھی پہلو کے اوپر کبھی نہیں ہوئی سال کے کیسے بول سکتا ہے ابو تاریخ تو بس اتنی عقل تو تھی وہ سمجھ رہے تھے میرا بھتیجہ جو کچھ بول رہا ہے کچھ صحیح کہہ رہا ہے اس وجہ سے وہ تعاون بھی کچھ اس راستے میں کرتے تھے کچھ ہو سکتا تھا مرنے لگے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش یہ تھی کہ میرا چچا صاحب ایمان ہو جائے اسے ہدایت مل جائے اور آپ نے اسے درخواست بھی کی کہ آپ توحید کا اور اس کے اخراج کر لیں مان لیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں مارنے کے میں اللہ کا رسول ہوں کیوں کروں اس کو میں اللہ کے بارک تعالیٰ کے ہاتھ کی سفارش کروں گا اللہ کو ہدایت نہیں دینا تھا اس نے نہیں دیا میں یہ ہدایت مکمل اس کے ہاتھ میں چکا ہدایت نہیں دے سکا نبی اور جب مر گئے ابھی کبھی صلی اللہ علیہ وسلم بہت دیگر بہت دیگر ہوئے چچا کو ہدایت نہیں ہوئی اندیمت بالکن اللہ یہ میشر آپ جس سے محبت کرتے ہیں اسے آپ چاہیں ہدایت دے دیں ہدایت آپ کے بس کی بات نہیں ہے نہیں آپ کے ہاتھ میں نہیں دی گئی ہدایت بالکن اللہ یہ میشہ اللہ تبارک مطالعہ جس ولی کسی کو ہدایت نہیں دے سکتا کوئی نبی کسی کو ہدایت نہیں دے سکتا یہ اتنی بڑی نعمت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جس کو چاہتا ہے اسے دیتا ہے بڑے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جنہیں اللہ تبارک و تعالی یہ نعمت عطا کرتا ہے اور سورہ فاتحہ جس کے پڑھے بغیر نہ تو منفرد کی نماز ہوتی ہے معموم کی نہ تو امام کی یہاں تک کہ نماز جنازہ بھی نہیں ہوتی ہے بغیر سورہ فاتحہ کی اتنی اہم ہے امول قرآن کہا گیا ہے پورے قرآن کا نفز پورے قرآن حکیم کا خلاصہ ہے ماں ہے پورا قرآن اسی سے نکلا ہے یعنی جتنے بھی مضامین ہیں غور کیجئے تو سارے مضامین اسی سورة سے نکلے ہوئے ہیں آپ کو توحید عصم صفات دیکھنا ہے تو آپ توحید ربوبیت دیکھنا ہے تو بولے کمال ہے کہ الحمد کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے توحید عصم صفات بیان کر دیا جانے اس میں صفات کسی اور صفت اللہ کی رسول ہُو جسے اللہ تبارک و تعالی نے اس کے رسول اللہ اس کے لئے ثابت کیا ہے. چاہے وہ وحی جلی گزریے چاہے وہ خفی خسی گزری قیام اور حدیث میں اللہ تبارک و تعالی کے لیے جو صفات آئیں ہیں اللہ اور اس کے رسول نے جو صفات اللہ کے لیے ثابت کی ہیں وہ صفات اور کون سی صفات صفات کمال کبھی غور کیا تھا صفات کمال کسے بولتے ہیں مقابلے میں نفس آپ دیکھیے اللہ کے علاوہ جن کو صفات ملی ہے ہر ایک کی صفات میں نقص دیکھتے ہیں اللہ देखता دیکھتا ہے لیکن وہ دیکھتا ہے تو اس کے دیکھنے کی جو صفت ہے وہ کمال کے درجے تک ہے اور ہمارا دیکھنا نفس لیے ہوئے ایک خاص فاصلے سے ہم دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد ہمیں نہیں دیتا ایک خاص ڈسبینس سے ایک خاص فاصلے سے آتی ہوئی آواز کو ہم سن سکتے ہیں لیکن فاصلہ بڑھ جائے ہم بھی سن سکتے ہیں یعنی من وجہ ہم اندر ہیں من وجن دینا ہے من وجہ ہم کہے ہیں من وجہ ہم شنوا ہے تو جتنی بھی سفات انسان کو عطا کی گئی ہیں ساری سفات ناقص ہے بس برعیوی اعتراض کرتے ہیں کہ تو زندہ ہے ہم بھی زندہ ہے وہ بھی موجود ہے ہم بھی موجود ہیں شپ ہو گئے کو معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ کی جو سفات ہیں وہ سب صفات کمال ہیں وہ سفات کسی اور میں نہیں مانتے انسان کے اندر جو سفات ہے ہوئے ہیں سمی ہو ہوتی ہے انسان ہے ہے انسان ہے لیکن اس کی کمال لیے ہوئے ہیں. انسان کی جو ہے وہ تو صفات الکمال اللہ کی اللہ اللہ الحمدی سے ثابت ہے اس لیے کہ حمد جو ہوتی ہے وہ سفات کمالی کے اوپر ہو ہوتی ہے اللہ ایک لفظ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے توحید اسما اسوات کو ثابت ہے اور رب العالمین سے توحید ربوبیت کا ثبوت ہے اور اسی طریقے سے آگے آپ چل کر کے دیکھیں دیکھے جیا کہ نبودیا توحید حلوحیت جو مقصود ہے جو مطلوب ہے جس کے غیر آدمی مومن نہیں ہوتا زندگی بھر وہ توحید اسما اسواعت کا خیال ہے زندگی بھر توحید ربوبیت کا قائل ہے لیکن توحید علوبیت کا قائل نہیں رہا تو مسلمان نہیں کافی رہ اس کو نا ثابت کیا اللہ تعالیٰ ہر چیز آپ ہے جائیے کے منکر ممکن تھا پریا قدریا سب کا ان کا ہے. تو مانتے ہیں کہ انسان مجبور محض ہے اتنا انسان مختار ہے سطارد کر دیا گیا مالکوں میں تین دن ہے جس دن کو فیصلہ ہوگا کس بات پر ہوتا ہے کس بات پر ہوتا ہے اختیار پر اگر جبر مان لیا جائے تو فیصلہ لے کر رہے اور اگر اختیار نہ مانا جائے اگرچہ اختیار میں نہیں ہے لیکن مینوجی اختیار تو ہے اسے تو فیصلہ کس پر ہوگا اور فیصلہ عادل کے ساتھ ہوگا وغیرہ آپ غور سے دیکھیں اور اس کے بعد جو ہے توحید عروحیت کو تو کبھی تفصیل انشاءاللہ بیان کریں گے خاص جو ہے دعا دعائیںوں تو قرآن میں بہت ہے جو نبیوں کی زبان پر جاری نہیں اللہ تبارک تعالیٰ نے جاری کی لیکن یہ دعا جو امول کتاب میں ہے اس دعا کو ہدایت سے شروع کیا گیا ہے اح دنت سے المستقیم مستقیم تو جن لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہدایت دے دی ہے اسلام کی دولت دے دی ہے اب ان کے لیے مستقیم کے اندر عبرت ہے ہدایت تو مل گئی اب افتخاب ضروری ہے اب اس سلسلے میں موائد ملا لیا اور سلطان عبداللہ فاطی کی تھی وہ حدیث ملا لیا جو مسلم ہے بات بالکل صاف ہو جاتی ہے اللہ نے ارشاد فرمایا اور رب اللہ, اللہ جو ہوتا ہے نا وہ سیڑھی ہے امن نبل تک پہ پہ پہنچنے کے لیے صرف ربنا اللہ نے اور ربنا اللہ نے رب ہے سیڑھی کا اور کا یہ سیڑھی ہے پہنچنے کے لیے آپ عکایت میں دیکھیں اسی وجہ سے آپ دیکھیں گے عہد اللہ تبارک نے یہ عہد نہیں لیا تو الحت تب رب کہا اس لیے کہ سیڑھی سے تم ایمان تک پہنچو دیتے. اس لیے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کی سب سے عام ہے آدمی دائیں دیکھے تو ہر چیز ربوبیت کا مظہر نظر آئے گی دیکھ. بائیں دیکھے تو ہر چیز ربوبیت کا مظہر پیچھے دیکھے تو ربوبیت کا مظہر سامنے دیکھے تو ربوبیت کا نظر ایک بچے کو دیکھو بڑھ رہا ہے ربوبیت ہے کوئی پال رہا ہے اس کو انشاء الشی اس کو لے جا رہا ہے آگے کی طرف نکتوڑا مطلب ہے ربوبیت نے تاریخ یہ ہے انشاء الش یعنی چیز کی طرف جا رہی ہے پیچھے سے آگے کی طرف نہیں آ رہی ہے آگے سے جا رہی ہے الٹ کر کے نہیں آ رہی اس میں آگا گمن کرد ہے آگے جا رہی ہے لوٹ کر کے نہیں آتی ربو بیت نے آگا گمن کر دیں تناسک وہ یعنی چیز آگے کی طرف جا رہی ہے ادھر سے ادھر نہیں آتی رب اللہ سے مستقام پھر اس پر استقامت یعنی اسلام لانے کے بعد استقامت کا ضروری ہے زندگی کے ہر میں استقامت کا ضروری ہے سفیان اکن عبداللہ کہ اللہ کے رسول ایک سوال کا جواب آپ ایسا بھیجیے جامع کہ لا اسأل احدن غیر قدار اس کے بعد جو ہے میں کسی سے اس کے بارے میں سوال نہ کروں اخبر علی اسلام اسلام کے بارے میں ایسی بات بتا دیجئے مجھے کہ اس کے بعد مجھے کسی سے سوال کرنے کی ضرورت نہ رہے تو اللہ کے بلّہ کل آمن تو مستقل آمنہ بلّہ کہہ دے اور پھر زندگی پھر اس کے اوپر جمع دے یہ ہے تو جن لوگوں کو اللہ تبارک تعالیٰ نے ہدایت کی دولت دی ہے اب ان کے لیے مرحلہ ہے استقامت کا زندگی بھر وہ استقامت بنتے ہیں اور استقامت کے پر علم حاصل کرتے ہیں جو کچھ ملے اس کے اوپر استقامت بخش ہیں اللہ میں نیکول اور اچھی سمجھ کے طور پہ ادا کرنا